فرق بریوی کے عقائد و نظریات اور قرآن و حدیث سے ان کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا اس سلسلے میں مولانا احمد رضا خان بریضوی فرماتے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے اس لیے کہ تم ان باتوں کے اہم نہیں ہو ور نواقی میں مکان ما کن کا علم ملا ہے خالص الاعتقاد صفحہ نمبر پینتیس دوسری جگہ پر تحریر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم دیا گیا مختصر عقائد اہل سنت و بریزوی برضوی مطبوع کلا یعنی بڑی سائز دوسری جگہ پر مولانا احمد رضا خان دکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جزی و علم حاصل ہو گئے اور سب کا احاطہ فرما دیا صفر دو سو تیس لوہ قلم کا علم جس میں تمام مکان نمایقن ہے حضور کے علوم کا ایک ٹکڑا ہے خالص العتقاد صفحہ نمبر اڑتیس جواب اس کے برخلاف قرآن احادیث اور اجماعی امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عالم الغیب کی ذات صرف اللہ کی ہے عدم غیب کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا آ چکی ہیں مگر ابھی تک کسی مخلوق پر ان کا ظہور نہیں ہوا بدرجہ کسی رسول یا نبی کو گذریعہ وحی یا کسی ولی کو گزری کشف و اظہار غیب کی بات کا غیب کی باتوں کا علم دیا گیا تو وہ غیب کی حضور سے نکل گیا اسی طرح کی چیزوں کا علم اسباب و آلات کے ذریعہ بھی ہو تو اس کو بھی غیب نہیں کہیں گے نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں تو پاک کلام سے عالم کی کوئی شے پردہ میں نہیں یہ روح پاک عرش اور اس کی بلندی و پستی دنیا و آخرت جنت و دوزخ سب سفر متعلق ہے کیونکہ سب اسی ذات جامعہ کمالات کے, کے لیے پیدا کی گئیں کریمۃ کریمۃعلماصطفیٰ سفر نمبر چودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے اور تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھی جانتے اور تمام موجودات مخلوقات ان کے جمی احوال کو اہتمام و کمال سے جانتے ہیں ماضی حال مستقبل میں کوئی شے کس حال میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں تشکیر الخواتر ایمس اللہۃ الحاضر والناظر صفحہ نمبر پینسٹھ اسی طرح متعدد عبارات میں آپ کے علم غیب کا اثبات موجود ہے قرآن کریم سے علم غیب کی نفی قرآن میں ارشاد خداوندی ہے کہ قرآن میں ارشاد خداوندی میں ما اللہ سے علم غیب کی نفی نمبر ایک کلََن في سماوات ولعضی الغیب عز الله آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں موجود ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا سور آیت نمبر پینسٹھ مفاد خلغیب سورہ سورع آیت نمبر انسٹھ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ امن کلب نَفْعًا وَلَا عم إِلَّا مَا اللہ ولکم تو عالم الغ سکتر تو من القیر و مسو انعن اِلّہ نظیروں و بشیر القومی سور آراف آئے نمبر ایک سو اٹھاسی آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و ضرور کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا تو میں سب سے منافع حاصل کر لیتا سب سے زیادہ منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مذرت مجھے نہ چھوتی میں تو محض احد ایمان کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں نمبر چاردہ عالم الف الرحم و محتری نفس الق سے و إِنَّ اللَّهَ اللہ خَبِيرٌ الحبیر سرمین آیا نمبر چونتیس بے شک قیامت کا عظم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر مرے گا اللہ سب باتوں کا جاننے والا اور سب خبر رکھنے والا ہے نمبر پانچ یا مماخل قہم وحیق نبی علم صبر آئے نمبر ایک سو دس اللہ تعالی ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے اور اس کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا نبویہ سے علم غیب کی نفی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ذخیرۂ احادیث میں سے چند احادیث یہ ہیں نمبر ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور پڑی ہوئی ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا انقاف تو ہے مشکار صفحہ ایک سو اکسٹھ بہوال بخاری اور صحیح مسلم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہوگی تو میں اسے کھا لیتا مطلب کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کی کھجور ہے یا ویسے کسی سے گری ہوئی ہے نمبر دو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربی بن تماوض رضی اللہ عنہ کی شادی میں حاضر ہوئے تو وہاں پر انصار کی بچیاں اپنے آبا کی مناقب بیان کر رہی تھی جو بدر میں شہید ہو گئے تھے ان بچیوں میں سے ایک نجی کہا وفینا نبی کہ ہم میں ایک نبی موجود ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا داغی حاضی وقولی بے زدی کنتی تقوی صفحہ نمبر دو سو یعنی اس بات کو چھوڑ دو اور باقی پہلے جو تو کہا کرتی تھی اس کو کہو نمبر تین حضرت ابوثغیر خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ری تو ہے انسی کوہ فل تو مسوحا فلاشر اواخر ولطمس في كل صبح ایک سو بیاسی بہ والا بخاری و مسلم یعنی مجھے یہ رات بتلائی گئی تھی پھر میں بھول گیا بس تم اسے آخری کی تاقرات میں تلاش کرو یہ ہو گئی حدیث علما عقائد کا متفق فیصلہ لغ و تجموں میں جب شہارت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم بحر الرائق دن نمبر ایک صفر صوبہ اگر کوئی شخص شادی کرے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنائے تو یہ منعقد نہیں ہوگا یعنی یہ نکاح منعقد نهيهوغا اس کا یہ اعتقاد كفريا ہے نبي كريم صلى الله عليه وسلم عزيز جانتا شرح عقائد نصفی ماهه وبالجملت العلم بالغيب هو تفرد هو تفرد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه أو إلهام شرح عقائد نصفی سفر ایک سوتيیس خلاصه کہ علم یہ جی ایسی چیز ہے کہ جو صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں بندوں کی رسائی وہاں نہیں ہے صرف اس طور پر کہ اللہ تعالی وحی یا الہام سے بتانے فتح قاضی خان متبفع سن پانچ سو ہجری میں ہے وباطم یا آلو دال کا قفرن یا انہ یا تقید و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادم الغیب و ہو و اور بعض نے اس کو کفر قرار دیا کیونکہ یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور یہ بات کفر کی ہے فتح و قاضی خان کتاب کا اس کے علاوہ مزید محدثین اور فقحا کی عبارتیں طوالت کے خوف سے حذب کر دی ہیں صرف حوالوں پر اکتفاق کیا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ اور کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں فتح و عدم گیری جن نمبر دو صفة چارس او بارا خلاصة الفتاوة جن نمبر چار صفة تين سو چوان فسول نمبر چونسا فتاوة بزازية صفة نمبر تين سو پتجيس شرح بخاري جن نمبر ایک صفة پانس و ابن عابدين شامي صفة نمبر تين مالب الدامین صفر ایک سو چھہتر وغیرہ ان میں یہ مسئلہ غیر کا موجود ہے